تازیہ بنانا کیسا ہے اور اس کے بنانے والے کے لئے کا حکم ہے یہ اصل میں اتنی پرانی رسم ہے تازیہ کہتے ہیں کہ سلطان تیمور لنگ کے زمانے سے یہ رسم شروع ہو آپ کو تعجب ہوگا سن کے آلہ حضرت فاضل بریلوی سے بھی 50 یا 100 سال پہلے علامہ فضل رسول بدایون رحمت اللہ نے بھی تازیہ داری کے خلاف رسالہ لکھا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریوی کا بھی رسالہ ہے رسالہ تازیہ داری پورے ہندوستان میں سب سے بڑے تازیہ جو ہیں وہ بریلی شریف میں نکلتے ہیں آپ کو تعجب ہو ہمیں اتنے بڑے تازیہ نکلتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پورے ہندوستان میں رسالہ لکھا اس کا دیکھیے تازیہ کو جیسے امام حسین کا مزار اس قسم کا ماڈل بنا کر کہیں رکھ دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں جیسے ہوتے ہیں تاج محل کا ماڈل بنا ہوا یا کعبے کا کوئی ماڈل یا مسجد نبی کا فوٹو سمجھ نہیں یا ماڈل کہیں رکھا ہوا اس میں تو حرج نہیں لیکن اب وہ تازیہ کو لے کر کے ڈھول دھماکہ کر کے پورے شہر میں گھمانا منتیں چڑھاوے بلکہ ہماری سنی خواتین جاتی ہیں تعزیے سے منت مانگتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اس میں وہ کچھ پرچیاں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں اس کو اٹھاتی ہیں اس میں اگر کیلا آ جائے تو سونے کا کیلا بنا کر کے چڑھاتی ہیں آئندہ میں چھوٹا سا اور کوئی سیب آ جائے تو چھوٹا سا سیب بنا کر کے چڑھاتے ہیں خدا میں تو دعا کرتا ہوں کسی کیا ہاتھ تربوز نہ آ جائے مہنگائی کا دور ہے کیسے چڑھائیں تازیے پہ تربوز ٹھیک یہ ساری چیزیں بالکل لغو اور بیکار ہیں اور اس کے بعد کیا ہے اب یہ دیکھیے دس دن تک تازیہ آپ کو بیٹا بھی دے رہا ہے بیٹی بھی دے رہا ہے نوکری بھی دے رہا ہے رس میں برکت بھی دے رہا ہے سارا دے رہا دس تاریخ کو اس کو لے جا کر کے توڑ مروڑ کر کے سمندر میں ڈال دیتے اب کیا ہوا بھائی آپ کے مشکل کو آ خالی نو دن ہی ویلی ڈراؤ دسویں دن ختم ہو گیا تو ایسی رسوم سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے ہم نے ایک مرتبہ اخبار میں مضمون دیا جرت میں میں سوالوں کے جواب دیتا ہوں کسی نے سوال کر لیا میں نے دیا تو پورا ہنگامہ شیو نے کر لیا یہاں تک کہ اخبار والے کو معذرت کرنی پڑی میں نے تو معذرت نہیں کی میں نے کہا میں تو اپنے مذہب کے مطابق لکھا یا آپ یہ سوالات مجھے بھیجے نہیں مجھے سوال بھیجیں گے تو میں تو لکھوں گا تو اخبار والے نے معذرت کی کہ بھائی یہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہوا کرے تو ہم ہم نے پوسٹر بھی نکالا اس پر رسالے بھی نکالے اور آپ کی دعا سے ہم نے یہ کیا کہ بڑی بڑی پارٹیاں جو تازی نکالنے والی تھی ان کے گھر گئے ان کے بڑوں کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد آج سے دس سال پندرہ سال پہلے جتنے تعظیر نکلتے تھے آج اتنے نہیں نکلتے تقریباً ختم ہو کے رہ گئے میں آپ سے صحیح کہتا اگر سنی یہ تازی داری کی رسم ختم کر دینا تو دس محرم کو پتہ لگ جائے گا شیعہ ہیں کتنے بھائی دو سو آدمی ہوتے ہیں دس ہزار پولیس ہوتی ہے ان کو سنبھالنے کے لیے پتہ لگ جائے گا کتنے ہیں مگر سنی ہمارے ابھی بھی نہیں مان. ان کو ماننا بھی نہیں چاہیے وجہ کیا ہے ایک تازیہ بنائیں تو اس سے لاکھوں کی انکم ہوتی تو آپ تو ان کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں. تو یہ بات ان کی سمجھ میں کہاں آئی وہ تو وہ چاندی کا وہ چڑھا رہا کوئی آ رہا سونے کے جنا وہ لونگ چڑھا رہا کوئی آ رہا تو سونے کا فلاں چڑھا رہا ایک بہت بڑی آمدنی ہے اور اس آمدنی میں سے وہ تازیہ کو پھر کیا کرتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد محفوظ رکھتے ہیں جو اس کا سامان دوسرے ساتھ پھر اس کو تیار کر دیں تو یہ معاشی مسئلہ بھی ہے اصل میں تازیہ بنانے والوں کا لیکن ہمارے نزدیک مروج یا تازیہ جو ہے یہ جائز نہیں کہیں امام حسین کا فو وہ جو مزار کا فوٹو ہے یا ویسا ماڈل بنا کر کہیں رکھ دیں اعلیٰ حض فرما یہ جائے لیکن اس کو کراچی میں گھمانا ڈھول تبلا بجانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک لغو ہیں اور بالکل نہ جائے اور خصے ساتھ ہماری خواتین کا امام باڑوں میں جانا اور وہاں چڑھاوے چڑھانا یہ تو بہت عظیم میں کہتا ہوں کہ ظلم ہے سنیوں کو بچانا چاہیے اور اس پر یہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے تواشے کرتے ہیں میں تو چالیس بیالیس سال ہو گئے نا اکھارا در میں امامت کرتے ہوئے تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا سنیوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کمبختوں نے ایک مشک بنائی وہ مشک بنائی حضرت عباس کی اس میں ایسی حکمت عملی سے کوئی باری ستار لگایا جس میں پانی گرنے لگا اب وہ میں سے پانی گر رہا دیجیے سارے سنی ہمارے فضا ساری خواتین پہنچ گئی دو دو بوند چار چار بون جو ہیں وہ پانی کا وہاں سے لے کر کے رہی کوئی مسئلہ ہے کوئی بچوں کے مسئلہ سارے ڈرامے بازی سے مذہب تھوڑی میرے بھائی وہ ہوتا تو یہ ساری چیزوں سے جب آپ وہاں جائیں نہیں تو ہے کے یہ سارے فتنے پیدا ہی نہیں ہوں یہ ہمارا موقف ہے اس معاملے میں اور اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ بھی اس پہ رسالہ تعزیر داری جی جناب